بس کر دی بس کر دی الحمد رب والسلام سجد اما بعد من بسم اللہ رحیم و سلام علیک رسول يا حبيب الله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 معاشرے کے اندر جو اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہوتی اس کی نمائندگی بھی پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کوئی بات ہو تو آپ بھی سوچتے ہوں کہ ہاں میرے دل کی بات کر دی فلا نے پھر اس موضوع سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں ایک کنکلوژن ہوتا ہے کہ اس سے ہم کیا سمجھیں اور خاص طور پر ایز اے مسلم ہمیں اس رائے کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر دیکھنے کی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 محمد ہر فرد اپنے اپنے فیلڈ میں وہ تحقیق کرتا ہی رہتا ہے yani یوں کہیے کہ ہر فرد محقق ہوتا ہے تینوں میں اب کس کی تحقیق کیسی ہے یہ زیر بحث نہیں ہے اور تحقیق کرنے بھی چاہیے کہ جو بندہ تحقیق کر کے کام کرتا ہے تو نفع اٹھاتا ہے بغیر تحقیق کے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو بازو کا نقصان اٹھاتا ہے ایک سوال کہلے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کا حافظہ مضبوط ہونا یہ شاید ضروری تھا اور آج یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جب گیجٹ یا ڈیوائسز جو موجود ہیں ہمارے پاس وہ اس کی ایک طرح کی ریپلیسمنٹ آ گئی اب آپ فرما رہے گا ڈیوائز یہ گھوم گی تو کیا کرو گے وہ دماغ میں تو یہ دماغ تو نہیں گھمے گا نا کیا کرامت پہ تحقیق کرنی چاہیے اگر ہم کرامت کی تحقیق کرنے نکلیں گے تو شاید منہ پہ کھائیں گے نہیں جو اولیاء کرام مستندما اولیاء کرام ہے اور اگر اس کی کرامت کسی مستند ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے آنکھیں بند کرنے میں آتی ہیں ورنہ صرف خدا نہ کرے گا راستہ کھل سکتا اکلے کے گھوڑے دوڑانا تو بیکار ہے کرامت ہوتی وہی جو محال ہوتی ہے ناممکن Hmm? Slow down Brother Fezzan, I'm in a hurry. Ah, ah, ah, I, oh ho, I, I told you to slow down. You see, now you fell down. Dear ah, Brother, always walk slowly down ah, the stairs. I know but I was in a hurry. What if you had broken your leg due to hastiness? Brother Fezzan, shall I tell you a sunnah? Yes, sure the Sunnah is that when we climb up we should recite Allahu Akbar and when we climb down we should recite subhanallah Wow that way I will gain reward on every step right Yes, of course Let us walk downstairs, but carefully subhanallah subhanallah suballah <speaking in foreign language>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 خزانہ موجود تھا کافی سے افادہ حاصل ہوا مگر آج کے دور میں ہم جو ہے اس طرف نہیں جا پا رہے مگر ہمیں کسی دوسرے مسائل کی طرف ہمیں رجوع کر دیا گیا دیکھو مسلمان جو ہے نا یہ بدقسمتی سے اسلام پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے کیا بابا دین کی تحقیق جو ہے اب جتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کیا خود نہ کر لیا کریں تو صحیح تحقیق ہو جائے گی اور کبھی کبھی ایسی تحقیق ہو جائے گی کہ جو مطلب مہنگی پڑ جائے گی اس لیے مشورے میں برکت تو ہے اب جیسا معاملہ اب دیکھو نا میں نے کہا بچہ بھی موقف ہے ہمارا بچہ بچہ انسان کا موقف ہوتا ہے ہم اس کو یہ دیں گے تو بات ہوگا کیا اس کو یوں, یوں کرے گا میں ڈال جائے گا کہ کوئی یہ ڈرانے والی چیز تو نہیں ہے ابھی کیا اس کا تصور ہے وہ ضرور اس کو چیک کرے گا دیکھے گا یا آپ نے میرا خیال ہے سبھی نے ہمارے ناظرین نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ لانو کر ویسے محقق کی تعریف تو پھر بہت دور جائے گی کہ محقق ان کو بولتے ہیں جس نے چیز ایجاد کی پلا چیز ایجاد کی پلا دو ایجاد کی پلا چھیری ایجاد کی لیکن ہم اس سے اگر جنرل مانا لیتے ہیں تو ہر فرد محکیق اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تحقیق کر ہی رہا ہوتا ہے اب گئے تو نے کرسی کو تھوڑا چیک کیا کہ یار یہ کہیں تو نہیں ہے گرا تو نہیں یہ بھی تو تحقیق ہی تو تھی اس میں اس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ایک عوامی ذہن ہے کہ میں قرآن پاک خود پڑھ کر میں اپنا ساحلہ کر لوں میں مطلب حدیث شریف پڑھوں حدیث کی کتابیں پڑھوں میرے کو کسی عالم کی کسی مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے مسجد کے امام کے کیوں جاؤں پوچھنا میرے پاس انٹرنیٹ ہے میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں میں موبائل میں یہ حدیث کی کتاب ڈاؤن کروں اور میں اس کو بیٹھ کے پڑھوں بولا وہ فلانی کتاب ہے نا فلانی عدیشری کی کتاب اس سے ہم نے خود پڑھا کسی سے پوچھا کسی سے مطلب وہ آپ نے مشورہ کیا بولے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے یہ مولوی لوگ بھی تو یہ عدی پڑھ کر ہی مولوی بنتے تو ہم یہ ہم بھی تو پڑھ سکتے ہیں اس میں ہمارا کیا فرق ہے ہم بھی चार تو پڑھتے کے فضائل بھی تو ہیں یہ بھی ہم سنتے ہیں انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ خود پڑھنے کے بھی تو فضائل ہیں اس کا کیا جائے اس پر ایک چٹکلا یاد کر رہا تھا خود پڑھ کر سمجھ لینا حدیثیں وغیرہ ایک شخص تھا وہ اپنے ساتھ اسے کتا باندھ رکھا تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے بولا یہ کیا نے کہوں حدیث میں کہ نماز میں قلب حاضر رکھو اب وہ قلب کو اس نے وہ قلب سن لیا گئی تھے وہ قلب کے معنی کتا ہوتا ہے ڈنڈی والے کاپ سے اور قلب دو نقطے والا کاپ اس سے دل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 اس لیے علماء سے ہٹ کر تو پھر وہ گیا کام سے جیسے کہ ہم نہ پیے امام اعظم ابو خنیفا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور نہ صرف ہم کرتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے کسی نہ کسی امام کی تقلید ہی تو پیے تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم مطلب نہیں تحقیق کر سکتے ہیں آپ یہ تحقیق کریں کہ ایشو پہ اگر کس چیز سے بنتا ہے اچھا اس کی بھی تحقیق کرنے میں آپ محتاج رہیں گے اسی کے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 تحقیق ہوگی تو اب آپ ڈاکٹر کے محتاج ڈاکٹر ایک طرح سے لیباٹرین کا محتاج ہوا لیباٹرین یہ اس کی مشین خالی میں یہ بس کیمیکل ڈالے گا یا اس کا محتاج ہوا تو جب ڈاکٹر وہ تحقیق سامنے آئے گی کہ اس کو یہ مرض ہے اور یہ مرض نہیں ایک یہ کانسپٹ یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ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 سائنسی تحقیقات کرنے میں تو حرض نہیں ہے, سائنس کیا ہے؟ اصل وہ سائنس نا یہ بھی مسلمان کے لیے تو اسلام کی محتاجی ہے سائنس. کیونکہ سائنس کی چھیریاں بدلتی رہتی ہیں جبکہ اللہ تبدیل اللہ کلیمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلیمات تبدیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اب جو سائنس کی تحقیق یا سائنس کے جو بھی اقوال ہیں وہ جہاں جہاں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو ہم اپنائیں گے جہاں جہاں سائنس دانوں کی تحقیق قرآن سے ٹکرائے گی سے پاس سے ٹکرائے گی تو وہ ہمارے لیے وہ رد ہے کیونکہ وہ خود سائنس دان سمجھدار جو سائنس سائنسدان ہو دنیا میں اعتبار سے بھی کبھی بھی اپنی تحقیق کو وہ فائنل قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہے ان کی یہ ہم اس کو زننی کہیں گے یہ قطعی نہیں ہوتی یہ فائرل نہیں ہوتی یہ تبدیل ہوتی ہے کبھی بولتے زمین گھوم رہی ہے کبھی بولتے زمین گول ہے کبھی بولتے نہیں زمین تو ہم مارے ان کی تحقیقات تو تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کے نہ ان پر ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے ہم تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر ایمان لائے اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں اپنے آرام بھی آپ گا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 تو اب یہ کردار کہ, کہ اب تو کوئی مستحد بھی نہیں ہے صدیوں سے مفتود ہے مفتی کہتے ہی مجتحد کوئی جو صدیوں سے نہیں ہے احلحد فرماتے ہیں سو سے کچھ زائد مستحد ہوئے حقیقت میں تو یہ حضرات مفتی کن تھے اس مسائل میں اور یہ ہے مطلق میری مراد ہے ورنہ مشتحد مسائل تو الا حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو بھی علماء نے کہا ہے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 امت کو فائدہ پہنچے ہے مسلمان سواب آخرت صرف مسلمان کے لیے امت کے فائدے کے لیے وہ نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے اس لیے سواب کا اختار ہے کہ وہ ایک حدیث پاک ہے خیر الناس الناس کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے فائدہ پہنچائے تو تحقیقات کے ذریعے بے شک بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں یہ دوائیں اتنی ساری ایجاد ہوئی ہیں یہ سب فائدے تو پہنچا رہی ہے اب کسی کو سائڈ افیکٹ ہو جانا اس سے وہ دوا ریجیکٹ نہیں ہوگی کہ بھئی اتنے کو فائدہ بھی تو پہنچا رہی ہے اب جیسے کہ شروع میں آپ لوگ تو نوجوان ہیں شاید آپ نے یہ دور نہیں دیکھا مجھے میرے مرحوم بھائی نے بتایا تھا جب میرا لڑکپن کا ایک برس کا انجیکشن جب یاد ہوا تو یہ آب حیات گویا لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اتنا وہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگا تھا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 تو اگر وہ پت یعنی کڑوا پانی اس کے وجود میں زیادہ ہے اس کے لیے شہد نام موافق ہے اس کو نقصان کرے گا کھجور اتنا پیارا پھل ہے نا کتنا پیارا پھل ہے اور بڑا غذائیت ہے بھرپور لیکن بازوں کو نہیں موافق خود مجھے موافق نہیں یہ بہت پیاری چیز ہے تو جو ہر چیز ہر ایک کو موفق آئے ضروری نہیں ہوتا آپ کی سب سے پسندیدہ تحقیق کون سی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 ماشاء ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اسلائی بھائی ہیں علم اسلام بھائی ان سے کر وہ ڈھونڈ کے نکال دیتے ہیں رجوع کرتے ہیں مطلب ایسا اعتبار سے تو ہر قدم پر ان کا محتاج مطلب وہ تھوڑے سے عربی میں نے دو چار کلاسز پڑھ لی مطلب مجھے عربی تھوڑی سی آ گئی تو میں سوچتا ہوں کہ میں کتاب عربی کی خود پڑھ سکتا ہوں تھوڑا سا مطلب علماء کی گیدرنگ میں بیٹھنا سیکھ گیا نا جائز جائز چل گیا تھوڑا سا میں مطلب آپ کو کیا حاجت ہے علماء سے پوچھنے آپ کچھ کتاب پڑھ کے مجھے تو بہت حاجت ہے مجھے علماء کی بہت حاجت ہے اور علما کے بغیر میں تو تب ایک قدم نہیں اٹھا سکتا میں جب مدری مذاکرے میں بھی اگر دور لیتا سنت کی سیٹ خالی ہوتی تو مجھے تشویش ہوتی رہتی ہے کہ کوئی رونگ نمبر نہ مار دوں میں کیونکہ یہ مسائل کی دنیا بہت وسیع ہے باپا ایک سوال ہے کہ ماشاء دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہیں الحمد للہ رب العلم ہم دعوت اسلامی میں کوئی ادارہ کوئی شعبہ بننا چاہیے ریسرچ کا جو معاشرے کی جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اوپر وہ پر کام کرے آپ کی سوال ہے میرا اس میں کیا رہا ہے ہر اپنی مرضی تحقیقات شہر موجود ہے مفتی کرام اس پر گفتگو فرماتے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 تو اس وقت وہ کتابوں کے ماتہ تھا بہت سی جگہ کتابیں موجود ہوتی تھی کہیں کتابیں موجود نہیں ہوتی تھیں آپ کیا فرمائیں گے مجموعی طور پر کا کی بات ہو رہی ہے ایجاد یعنی تحقیق تحقیق کے بعد ہی زیادہ انٹرنیٹ ایجاد ہوئی ہے اور اسی جا کر بڑی دلچسپی ہے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 تو بعض صورتوں میں تو تحقیق واجب ہو جائے گی ان مانو کر مگر ان پر محقق کا اطلاق نہیں ہوتا محقق کوئی اور حصے ہے جو کسی کسی کو لقب ملتا ہے صاحب یہ محکیق کے اثر اصر زمانے کا محقق صاحب یہ محکے کے اثر بھی یہ بہت سارے ہیں زمانے کے محکیق جو تحقیق کے دریاں بہاتے رہتے ہیں روح کہیں بھی دریا نہ اس طرح ضرورتند تحقیق تو سبھی کو کرنی ہوگی اور بعض صورتوں میں وہ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 سب وسلم